المن الرحیم السلاۃ وسلام علیک رسول اللہ ولی و یا حبیب اللہ والسلام تو وسلام نبی اللہ ولی و یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ میرے رب کا کلام لیے حاضر ہوں عقائد و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے شاد فرمایا تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدے وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں کہ اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے اس سلسلے میں شامل رہوں گا مزید کچھ اچھی نیتیں آپ کو سلسلے سے پہلے ہی کروا لی جاتی ہیں اور میں بھی نیت کرتا ہوں کہ عہدۂ کلیمت الحق یعنی اللہ تعین کا کلمہ بلند کروں گا نیکی کی دعوت دوں گا برائی سے منع کروں گا ماشاءاللہ اللہ ہمارے آج کا یہ سلسلہ ڈبل چھبیسواں سلسلہ یعنی باون نمبر ہے اس کا اور کوشش کی جائے گئی ہے کہ قرآن کریم میں موجود کئی مضامین آپ تک پہنچائے جا سکے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ادائیگی کا درست طریقہ کیا ہوتا ہے اس کے متعلق بھی آپ تک معلومات پہنچانے کی ہم نے کوشش کی ہے پرانے کریم میں مضامین ہی مضامین ہے اور کوئی بھی اس سے سیر نہیں ہو سکتا یعنی کہ بس نہیں ہے ہر دفعہ ایک نیا لطف ہے نیا سرور ہے نیا مزہ ہے اور یہ وہ عظمت والی کتاب ہے قرآن کریم کہ جس کو جس کا ذمہ خود رب کریم نے یعنی اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب کریم نے لیا یعنی سابقہ کا جو کتب تھی ان کی حفاظت اس وقت کے جو اہل علم تھا علماء طبقہ تھا ان کا ان کی سپٹ تھی تحریف ہوئی تبدیلی ہوئی مگر قرآن کریم یہ وہ عظمت والی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لیے اور بڑا واضح ارشاد فرمائے انا نہن و نزل نہ ذکر و انا لہو لا ہضول و ان لہو لا تو یہ یعنی بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اننا نہن و نزل بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا وہ انگنا لہ رحا اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ چودوے پارے سورہ حجر کی آیت نمبر نو ہے اور اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر جو چھ ہے اس میں کفار کا یہ اعتراض بیان کیا گیا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے بے شک تم مجنون ہو اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں رہتے ان کفار کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے شاد فرمائے حبیب بے شک ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا اور ہم خود تحریف تبدیلی زیادتی اور کمی سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں تو یہ قرآن کریم کا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لی اور قرآن کریم کو معجزہ بنایا کہ بشر کا کلام یعنی انسان کا کلام اس میں مل ہی نہ سکے یہ بھی اس کا ایک اعزاز ہے قرآن کا اعزاز ہے قرآن کا کہ وہ نہیں ہو سکتا ایک کرامیتوہ کہ ایک طبقہ ایک فرقہ گزرا ہے گمراہ لوگ تھے سینکڑوں سال تک اپنے تمام تر دھوکے اور وہ عادتوں سے اپنی قوتوں سے پرانے کریم کے نور کو تھوڑا سا بھی یہ نہ بجا سکے مطلب اس پہ کمی نہ ڈا سکے اس پر قادری ہی نہ ہو سکے اس کلام میں ذرا سی بھی تبدیلی کر سکے نہ ہی اس کے حروف میں سے کسی ایک حرف کے بارے میں مسلمانوں کو شک و شبے میں ڈال سکے تو یہ اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انداز سے فرمائی ہے اور اس میں ایک اور بڑی مفید بات عرض کرتا چلوں کہ یہ آخری کتاب یعنی اس کی جو حفاظت ہوئی ہے اس کی حفاظت کے جو اسباب بیان کیے گئے کتب تفاصر کے اندر اس میں یہ بھی ہے کہ یہ آخری اور قیامت تک رہنے والی ایک کتاب ہے اور اس پہ مکمل ذابطہ حیات ہے تو اس کو اور قانون ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے اس میں قانون بیان کی ہے اور اس نے رہنا آ... وہ قیامت تک ہے اور یہ مکمل ذابطہ حیات بیان کی اس کے بعد کوئی کتاب آنا نہیں ہے کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اب کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے یہی آخری کتاب ہے اور اب اس کتاب نے رہنمائی ہی کرتے رہنا ہے ہمارے تو اس کی حفاظت بہت ضروری ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے میرے میٹھے بیٹھے پیارے پیرے استعمالی بھائیوں کہ دور کتنا ہی جدید ہو جائے ہم کتنا ہی آگے نکل جائیں قرآن کریم میں رہنمائی موجود ہے بات ہے قرآن کریم کو پڑھنے کی کہ ہم اس کو پڑھیں اس کی تفاصل کو پڑھیں ماشاءاللہ آج بھی اس کی تفاصر لکھی جائے جسے ابھی لیٹسٹ جو ایک قرآن کریم کی تفسیر ہم کہہ سکتے ہیں جو ہمارے سامنے ہے وہ تفسیر سلا تو ہے بالکل لیٹسٹ ہے کرنٹ اس کو سمجھے کہ اس وقت حالات میں یہ لکھی گئی ہیں اور یہ کہیں گے دو ہزار سترہ اور چودہ سو اڑتیس ہجری جو چل رہا ہے یہ اس کی چودہ سو اڑتیس سینتیس سیری ہجری سولہ سترہ کا یہ جو وقت ہے اس میں یہ ہم کو قرآن کریم کی تفسیر آ, ملی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو واقعی پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں کس قدر رہنمائی ہے تو اس کی حفاظت اللہ تعالی نے فرمائی ہے اور اس کی حفاظت کے کئی مقاصد اور اسباب بھی ہمارے مفصر نے بیان کیے ہیں ایک یہ کہ یہ صرف ہمارا کلام نہیں بلکہ ہمارے نبی مطلب یہ صرف اللہ ہی کا کلام نہیں کہ بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کی ساری کہنا یہ ان کا مجزہ بھی ہے آپ دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مجوزہ بھی ہے یعنی صرف رب کا کلام نہیں ہے یہ نبی پاک کا معجوہ بھی ہے اور چونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجوہ ہے تو اس کی حفاظت بھی کی گئی ہے تو یوں بہت ساری حفاظت کے اس اسباب بیان کیے گئے ہیں مفتی احمد یار خان نئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت, اس بہت پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے کہ آ, حفاظت کے جو چار راستوں سے اس کی حفاظت کی گئی ہے کیونکہ پچھلی کتابوں میں جو تبدیلی کی گئی ہے ان تبدیلیوں کے جو, جو وجوہات تھیں ان وجوہات کو بیان کیا گیا اور پھر ان وجوہات کو سامنے رکھ کر ان تمام وجوہات کو کے مطابق قرآن کریم کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا ہے مثال کے طور پر قرآن پاک چھپا لیا جائے مگر قرآن مجید کو چھپایا نہیں جا سکتا یعنی چھپانے سے یہ قرآن کریم محفوظ ہے نمبر دو اس جیسا کلام بنا کر اس میں شامل کر دیا جائے اس سے کہ اس کی کی گئی مگر قرآن کریم جیسا کلام ایک آئے کوئی نہیں بنا سکتا اور یہ قرآن کریم کا چیلنج قرآن پاک میں موجود ہے کوئی عبارت یا حرف بدل دیا جائے زیادہ یا کم کر دیا جائے مگر قرآن مجید میں یہ بھی کسی کی ضرورت نہیں کہ کوئی ایسا کر سکے چوتھا قرآن کریم کو کوئی زمانہ بگاڑ دے یہ بھی ناممکن ہے کیونکہ زمانہ کاغذ اور گتے کو کھا سکتا ہے قرآن پاک مسلمان کے بچے بچے کے سین میں محفوظ ہے اور پھر یاد کرنا اتنا آسان ہے کہ ہمارے مسلمان کا بچہ بچہ اسے حصہ کر لیتا ہے اور اگر میں کہوں کہ اس وقت بھی ش... اگر مبالغہ نہ ہو اس وقت بھی روئے زمین پر لاکھوں لاکھ حافظ ہیں اور شاید لاکھوں حافظ بن رہے ہوں گے اور ماشاء اللہ تلاوت کا تو ایک رجحان بھی ہے اور پھر رمضان مبارک میں تراویح جیسی عظیم عبادت ہے جس میں قرآن سنایا جاتا ہے تو الحمدللہ یہ قرآن کریم کی حفاظت کے حوالے سے جو ہمارے رب نے حفاظت کے متعلق فرمائے کہ ہم ہی نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے تو اس کی حفاظت کے کئی ذرائع اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں اور اس کا ایک ذریعے اس کو یاد کرنا بھی ہے اس کو حص کرنا بھی ہے ایک کاش ایک بار پھر ارض کرتا چلو کاش ایسا ہو جائے کہ ہر گھر میں ایک حافظ ہو ہر گھر ایک حافظ ہو ہر گھر میں ایک ہو ہر گھر میں اللہ نصیب کرے کہتے رہنے سے اگر اچھی اچھی نیت ہوں گی تو انشاءاللہ میں ہمیں بھی ثواب ملے گا اور آپ کی اگر پہلے نیت تھی اور اس کو کوئی بھول گئے ہوں گے تو وہ آپ کی نیت بھی رینیو ہوتی چلی جائے گی ان شاء اللہ عز وجل تم نیت کرے کئی ایسے اسلامی بھائی ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ہمت نہ کرتے ہوں یا ان کے گھر میں شاید ایسا ماحول یہ نہ پاتے ہوں کہ سپورٹ ہوتا ہو تو میں یہیں سے بیٹھ کر تمام تر یہ فیملی ممبرس جو بھی آپ دیکھ کے سن رہے ہیں ارض کرتا ہوں جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہن ہیں دادا دادی نانا نانی جو بھی آپ گھر کے افراد ہیں میری مدد جائے کوئی آپس میں کسی انڈرسٹینڈنگ کریں اور پلیز ایک کو حافظ اور ایک کو عالم یہ مطلب نیت کریں کہ ہمارے گھر سے ایک حافظ بھی کے عالیم دیکھیں حافظ قرآن اپنے گھر کے سے دس افراد کی شفاعت کا اس کو اعزاز نصیب ہوتا ہے جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی وہ ان کی شفاعت کرے گا اور پھر قیامت کے روز ایک مقام و مرتبہ ہو دنیا میں بھی بہتری دنیا میں بھی عافیت ہے یہ اپنے تجربے کی اور مشاہدے کی بات از کر رہا ہوں کہ الحمدللہ للہ قرآن کریم جو پڑھتے ہیں اور جو بالخصوص حص کرتے ہیں اور اللہ کریم ان کو سعادت مندی بھی نصیب فرماتا ہے تو ان کو واقعی ایک, واقع ایک اچھا سوچ اور قرآن کا فیضان آ, ہم غور کرتے ہیں کہ ان کے ذہن ان کے قلب اور ان کے سینوں میں ان کی عادتوں میں قرآن کا فیضان بھی نظر آتا ہے کہ یاد اس کو قرآن اس نے یاد کیا ہے قرآن اس نے پڑھا ہے اس نے قرآن کریم اس کے سینے میں اور اس کے دل میں اس کے دماغ میں قرآن کو اللہ تعالی نے محفوظ رکھنے کی اس کو سعادت عطا فرمائی ہے کتر نظر اس سے کہ ایک تعداد ہے کہ جو بیچاری آ, قرآن کریم یاد بھی کرتی ہے پھر بھول جاتی ہے اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ قرآن کریم کا بھولنا یہ مطلب یہ قیامت کے روز حسوا نہ کر دے تو آپ ایک بار پھر میں مدنی چینل کے ذریعے تمام عشقان رسول سے مدنی انتجا کرتا ہوں کہ پلیز اپنے گھر سے ایک حافظ اور ایک عالم اب وہ عالم عالمہ حافظ بنائیں اور بیٹی کو بھی عالمہ بنائیں بیٹے کو عالم بنائیں تو کچھ کریں ہمت کریں تاکہ یہ جو آ, کمی ہے نا علماء کی ابھی افاظ کی کمی ہے اور صحیح افاظ کی تو واقعی کمی ہے کہ جن کو قرآن درست یاد ہو تو جو حافظ ہیں میں ان سے مدن التجا کروں گا اگر آپ دیکھ کے سن رہے ہیں یا آئندہ دیکھ یا سنیں گے روز قرآن پڑھیں ایک پارہ کم از کم قرآن پڑھنے کی عادت بنائیں تاکہ آپ کا قرآن کریم جو آپ نے یاد کیا ہے یا آپ کا محفوظ رہے ورنہ اگر اونٹ کھلا رکھو تو وہ کتنی تیزی سے نکل جاتا ہے قرآن اس سے زیادہ تیزی سے سینے سے نکل جاتا ہے اللہ ہمارے حال پر ہے فرمائے اور قرآن کریم کو پڑھنے کی اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا کرے اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک انتظام کیا ہے کہ قرآن کا سیکھنا آسان کر دیا یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ ہم نے اس کا سیکھنا آسان کیا ہے, ہے کوئی جو اس کو سیکھے اس کا یاد کرنا آسان کر دیا یہاں سوری یاد کرنا آسان کر دیا ہے کو جو اس کو یاد کرے تو یہ یاد کرنا اللہ نے ہم پر آسان کیا ہے ہم اس کو پڑھیں اور چند دفعہ کوئی ایک صورت پڑھتے رہیں آپ کو یاد ہو جاتی ہے پھر اس کو پڑھتے رہیں پھر ورنہ پھر بھول جانے کا خدشہ رہتا ہے اندیشہ رہتا ہے سلو حبیب صلی اللہ علی محمد و الہ علی وسحبی اباری وسلم آپ کی کالس بھی ہم اپنے آ, سلسلے میں شامل کرتے ہیں ماشاء اللہ اپنے رب, آ, رب کے کلام کے حوالے سے قرآن کریم کی محبت کے حوالے سے اور کوئی سوالات بھی ہوتے ہیں آپ کے جذبات بھی ہوتے ہیں آپ کے احساسات بھی ہوتے ہیں تو آپ کی کالز بھی ہم اپنے سلسلوں میں شامل کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ شاء آپ کی کالز بھی شامل کریں گے اللہ کی رحمت سے مگر یہ کہ ابتدان میں نے آپ کو جو عرض کی کہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے خود دیا ہے صلی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ, اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد اچھا جامعۃ المدینہ بھی ہیں آپ دعوت اسلامی کے آپ عالم بنانا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ موجود ہیں اب حافظ بنانا چاہتے ہیں قرآن پڑھنا چاہتے ہیں دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ موجود ہیں اور اگر آپ آن لائن کے ذریعے پڑھنا چاہتے ہیں تو آن لائن کے ذریعے بھی مدرسۃ المدینہ یعنی آپ حافظ بھی بن سکتے ہیں ناظرہ بھی کر سکتے ہیں اور عالم کا کورس بھی کر سکتے ہیں آن لائن کے ذریعے الحمد للہ دعوت اسلامی کی اس عنوان پر بھی خدمات موجود ہیں الحمد للہ العالمین اس کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کا وزٹ کریں داود اسلامی پر انشاءاللہ شاء آپ کو وہاں پر کافی ڈیٹیلز مل جائیں گی ادروائز یہ ہے کہ آپ ہماری جو کالنگ نمبر آپ کو ہم اسکرین پہ دکھاتے رہتے ہیں آپ کال کر سکتے ہیں اور کال کر کے بھی آپ آشاء ہمارے اسلامی بھائیوں سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں انفارمیشن گیدر کر سکتے ہیں انٹرنیشنل کالنگ ہے لوکل کالنگ ہے بہت ساری چیزیں ذرائع دعوت اسلامی نے آپ کے لیے کھلے رکھے ہیں واٹس اپ کے ذریعے کھلا رکھا ہے الحمدللہ فیس بک پیج ہے ابیل سنت کا فیس بک پیج ہے میرا بھی فیس بک پیج ہے دعوت اسلامی کا بھی اپنا فیس بک کا پیج ہے جو ہمارا پورا شعبہ سوشل میڈیا کا وہ ہمارے ان پیجز کو لے کر چل بھی رہا ہوتا ہے آپ اس پر بھی اپنے سوالات دے سکتے ہیں اسلامی بھائیوں کے پاس ایک طریقہ کار ہے جو انشاءاللہ ان کے جوابات آپ کو کا ایک جوابات آپ تک پہنچانے کا بھی ایک وے بنا ہوا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کال چلائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام حافظ محمد فتی اللہ قادری اطاری ہے میں اکاڑا سے بات کر رہا ہوں یہ نگران شورا کا جو سلسلہ ہے میرے رب کا کلام یہ بہت اچھا اور پیارا سلسلہ ہے اللہ, عزیز اللہ ہمارے نگران شورا کو خوب دیر و دیر برکتیں طاق فرمائے ان کے تو ماشاءاللہ ماشاء اللہ پہلے بھی ہر سلسلے ہی اچھے ہوتے ہیں اللہ راہ انہیں اور زیادہ دین کے کاموں میں ہمت نصیب فرمائے ان لوگوں کے لیے کیا آزاد کی واعدے ہیں یہ قرآن جیسا کہ گھر میں بند پڑا ہے پھر لوگ بولتے ہیں مولانا صاحب ہمارے لیے دعا فرمائے ہمارا روزگار اچھا ہو جائے تو یہ قرآن کو بند کر کے رکھنا یہ کیا ہے اس میں یہ روزگار اچھا ہو سکتا ہے یا کیا ہے دیکھیں قرآن کریم اول تو آپ نے حوصلہ افزائی کی آپ کا جز، شکریہ ادا کرتا ہوں جزاک کر اللہ خیرہ اور دوسرا یہ کہ جو لوگ قرآن کریم گھر میں رکھتے ہیں بند کر کے نہیں کھولتے تو اس بارے میں تو کبھی ہمیں پڑھا نہیں ہے کہ یہ کوئی گناہ ہے حقیقت تو یہ کہ قرآن کریم کا مقصد سمجھنے کی بھی ہمیں ضرورت ہے کہ قرآن کریم محض برکت کے لیے گھر میں رکھنے کے لئے نہیں ہے قرآن کریم کا اصل مقصد تو یہ کہ اسے پڑھا جائے اسے سمجھا جائے اس پر عمل کیا جائے اس کی آیتوں میں غور کیا جائے اس کے مضامین میں ہم غور کریں گے قرآن کریم میں ہمارا رب ہم سے کیا ارشاد فرماتا ہے یہ بہت ضروری ہے اور اس کو سمجھیں اس کے لیے میں نے تفسیر کا آپ کو ابھی کچھ دیر پہلے حوالہ بھی دیا تو ساتھ ہی ساتھ پیار بھی کریں اس کو چومے بھی اس کی زیارت کریں گھر میں رکھیں گھر میں اس کے ہونے سے برکت تو یقینا اس میں تو میں نہیں سمجھتا کہ دو رائے ہو کہ قرآن کریم کا گھر میں ہونا بھی آواز بھی نہیں جا अच्छा اچھا تو आप آپ اسکرین, اسکرین پہ شاید مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں یہ کچھ ٹیکنیکلی طور پر, پر پرابلم ہو جاتا ہے بعدوں خاطر مشینری ہے تو ابھی کچھ دیر پہلے آواز بھی چلی گئی اور وہ تصویر بھی چلی گئی تو یہ تو بتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے آپ کو جو تشویش بھی معذرت چاہتا ہوں صلی حبیب صلی اللہ تعالی علام مجھے یہ نہیں پتا کہ آواز میری کہاں تک گئی اور کون سے جملے تک آواز ڈسکنیکٹ ہوئی البتہ یہ کہ گھر میں قرآن کریم اگر کوئی نہیں کھولتا اور قرآن کریم کسی جلدان میں یا کسی کپڑے میں لپیٹ کر رکھا ہوا ہے اس پر کوئی وعید ہے یا اس کے لیے کوئی سزا ہے ایسا میں نے کہیں پڑھا یا سنا نہیں ہے واللہ تعالی عالم اور عالم وف وسلم و و و قول چلائی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا بیٹا حاضر عالم دین بھر رہا ہے رہے ہیں بیٹی عالم بھر رہی ہے ان کے لیے خصوصی حادثہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے باہم علیکم ورحمت <تصفح> علیکم السلام علیکم و رحمتہ اللہ وعلیکم السّلام و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے شہزادوں اور شہزادیوں کو عالی میں بآمل بنائے صفی حافظ قرآن بنائے قرآن حص اور پھر اس کے حلال کو حلال و حرام کو حرام سمجھنے والا پھر اس کی دعوت کو عام کرنے والا مبلی کے دعوت اسلامی بننا نصیب فرما دنیا بھر میں مدنی کاموں کی دُبے مچیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں <سلو> علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد قول چلائیے کے فرمان پر بتائی کہتے ہوئے میں کے دونوں کوشش کروں گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سات گر ہوں تو ظاہر ہے بزنس کو بھی ٹائم دینا ہے پھر گھر والوں کو بھی ٹائم دینا ہے پھر نیند کے معاملات بھی ہیں دوسرے معاملات بھی ہیں تو محنت کرنا خاصا مشکل ہو جائے گا اس کے بدل کل دیر شاعر بات ہے صبح آٹھ سے کر ایک بجے تک کا ٹائم ہے نا ان کورس تو, تو اس کے پاس بزنس کر اور دوسرے دیگر معمولات اور پھر اس کے درمیان پھر یہ اپنا تفصیلات کورس تو اس میں حافظے کی قسمت کو اشیاء فرما دیں کہ اس میں ظاہر ہے حافظ کی بھی حاجت ہے اب وہ معافہ تو نہیں رہا پہلے ہوتا تھا پڑھائی کے دور میں ہوتا تھا بارہ سال ہوئے پڑھائی چھوڑتے ہوئے بارہ سال ہوئے بزنس کرتے ہوئے تو حافظے کی کے ہمارے قسمتی کو اشیاء فرما دیں تو جیسے فرمائے ان شاء اللہ میں جیسے کروں گا ایک شعر سناتا ہوں اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے ہمت تو کریں آپ تو وہ دیکھ رہے جو آپ کے گرد ماحول ہے اللہ تعلی پر اعتماد کریں علم دین سیکھنے کے لیے میدان عمل میں آئیں اللہ کریم اپنی رحمت سے آپ کی معیشت میں آپ کے گھر میں آپ کے گھر بار میں آپ کے رس کے حلال میں آپ کے اوقات کار میں اپنے کرم سے برکت عطا فرما دے کیا تھا جو وہ قادر متعلق ہے ہمت تو کرے اور آگے آئیں اللہ نے چاہا تو بہتری بھی آپ کو ہوتی نظر آئے گی ان اللہ سلو عل صلی اللہ تعالی علی محمد اچھا اب ایک اور جو ہم نے ہمارا موضوع رکھا ہے اس میں ہمارے سلسلے میرے رب کی کلام میں وہ ہے کھلا دشمن یعنی شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور قرآن کریم نے واضح طور پر اس کے متعلق اشات فرمایا ان نہ یعنی بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو شیطان کے جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو ولا ت ختوات ولا تبیڑو ختوات شیتوان کہ شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو ان نحو لقم عدو و مبین وہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو اس شیطان, شیطان کی وہ سارے باتوں کو اس کی حرکتوں کو اور اس کے معاملات کو قرآن کریم نے واضح طور پر بیان کیا ہے اور شیطان کے متعلق بڑی کھول کھول کر آیاتیں بیان کی گئی ہیں کاش کے ہم قرآن کریم کو پڑھنے والی بنے اور یہ مردو شیطان کے متعلق جو قرآن کریم نے ہماری رہنمائی فرمائی اگرچہ اس کو مہلت دی گئی ہے یہ بہکاتا بھی ہے لیکن اس کی حرکتوں کو اس کی شرارتوں کو اس کے معاملات کو اس کے چیلنجز کو اور یہ کیسے مردود ہوا ان سب کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدم علیہ السلام کو جب سارے فرشتوں نے صدہ کیا اور شیطان نے صدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے ارشاد فرمایا کہ میرا حکم پا کر نے آدم علیہ السلام کو سدا کیوں نہ کیا تو شیطان نے جو جواب دیا وہ اس میں ہمارے لیے بڑی تربیت ہے بڑی تعلیم ہے سیکھنے اور سمجھنے کا ہے شیطان کہتا ہے انا خیر ہو میں اس سے بہتر ہوں آدم علیہ سلام کو جو سجدہ نہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرما فرمایا کہ میرا حکم پا کر بھی تو نے سجدہ کیوں نہ کیا تو یہ کیا جواب دیتا ہے انا خیر ہو کہ میں اس سے بہتر ہوں یعنی آدم علیہ سلام سے خود کو بہتر قرار دیتا ہے وہ وجہ کیا بتاتا ہے خلق تنی من نار وہ خلق من منتوین کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا شیطان جن ہے اور یہ آگ کی مخلوق ہے تو نے مجھے آگ سے بنایا یہ بتا دوں کہ یہ جنات یہ انسان سے بھی پہلے کی ان کی پیدائش ہے ان کی تخلیق ہے یہ بتا دوں اس کا میں تھوڑا بہت بیان پہلے میں کر چکا ہوں تو, تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا تو یہاں ابلیس کی مراد جو بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ آگ مٹی سے افضل اور آلہ ہے تو جس کی اصل آگ ہوئی وہ اس سے افضل ہوا جس کی اصل مٹی ہو تو وہ اس میں وہ اس کی افضل نہ ہو شیطان نہیں یہ اپنی وہ دلیلیں بیان کی اب اس خبیص کا یہ جو خیال یہ غلط و باطل تھا کیونکہ افضل وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی فضیلت دے اور فضیلت کا مدار تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاع تو فرما برداری پر ہے نینز آگ کا مٹی سے افضل ہونا بھی صحیح نہیں یعنی ہر دلیل درست ہو رہی ہوتی ہے کئی لوگ دنیا میں بھی آتے مطلب الٹی سیدھی دلیلیں دے کر چلے جاتے ہیں لیکن ہر دلیل درست نہیں ہوتی اور ہر قیاس بھی درست نہیں ہوتا ہر بات درست نہیں ہوتی اس کو قرآن و حدیث پر پرکھا جائے گا کسی کی بات کو کہ یہ بات جو کر رہا ہے یہ دلیل دے رہا ہے یہ جو اپنا فلسفہ ہے اپنی لوجک بیان کر رہا ہے آیا یہ قرآن اور حدیث اور شریعت اب تارہ کے مطابق ہے بھی یا نہیں ہے تو اب اس نے جو کہا کہ آگ مٹی سے افضل ہے تو خود اس کی دلیل ہی غلط ہے اس کی وجہ یہ بھی بتا دوں کہ آگ میں تیش آگ میں تیش یعنی ایک جوش ہے اور تیزی و بلندی چانا ہے اور یہ چیزیں تکبر کا سبب بنتی ہیں جبکہ مٹی سے وقار خیم اور صبر حاصل ہوتا ہے یوں یعنی مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں جبکہ آگ سے ہلاک ہو جاتے ہیں مٹی امانت دار ہے جو چیز اس میں رکھی جائے مٹی سے محفوظ رکھتی ہے جب جبکہ جو چیز آگ میں ڈالی جائے آگ اسے فنا کر دیتی ہے مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے اور آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی یہاں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ شیطان پلے درجے کا احمہ کو بدبخ تھا کہ اللہ تعالی کا واضح حکم موجود ہے اس کے مقابلے میں قیاس کیا اور جو قیاس کیا وہ بھی مردوت تو اس آئے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبار کا یہ امر جو یعنی حکوم جو ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو شیطان سے سجدہ نہ کرنے کا سبب دریافت کیا اگر تمہیں سجدہ کیوں نہ کیا تو اس کی ڈانٹ یہ جو, جو تھا یہ اس کی ڈانٹ اور پھٹکار پھٹکار کے لئے تھا اور اس, کے لیے اس لیے کہ شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی اور اس کا کفر و تکبر ظاہر ہو جائے نیز اپنی اصل یعنی آگ پر غرور ہونا اور آدم علیہ السلام کی اصل یعنی مٹی کی تحقیر کرنا یہ ظاہر ہو جائے تو یہ جو شیطان کے بارے میں جو بھی یہ میں نبی بھی بیان کیا کہ اس نے تکبر کیا اللہ تعالی کی اس نے نافرمانی فرمانی کی اور اس کو جو ارشاد ہوا اللہ نے فرمایا تو یہاں سے اتر جا تو یہاں سے اتر جا بس تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام میں تقبر کرے نکل جا بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے تو یہ جو قرآن کریم کا فرمایا کال اف بت منہا یہاں سے اتر جا یعنی جنت سے اتر جا یہ جگہ اطاعت اور توازو یعنی انکساری اور توازو کرنے والوں کے لیے متقبیر اور سرکش لوگوں کے لیے نہیں اس سے معلوم ہوا کہ جنت پہلے سے موجود ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت اوپر ہے زمین کے نیچے نہیں کیونکہ اترنا اوپر سے ہوتا ہے بے شک تو ذلت والوں میں سے کہ انسان تیری مذمت کرے گا اور ہر زبان تجھ پر لانت کرے گی اور یہی تکبر والوں کا انجام ہے تو اس سے تکبر کی بھی مذمت ہمارے سامنے آئی ہے شیطان نے تکبر کیا ابا وسط خود قرآن نے کہا کہ اس نے تکبر کیا وہ کانا منڈل کافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا تو اس کا تکبر اس کو لے ڈوبا برسوں کی عبادت اس کے تکبر نے کی وجہ سے برباد ہو گئی شیطان کا استاد کہلاتا تھا سب اس کا ختم ہو گیا قیامت تک کے لیے ذلت اور رسوائی کا تو اس کے گلے میں پڑ گیا اللہ تعالی ہم سب کو تکبر کی آفت سے محفوظ فرمائے یعنی دوسرے کو اپنے سے کم تر جاننا یا دوسروں سے خود کو بہتر جاننا یہ تکبر کی تاریخ کا میں نے خلاصہ عرض کیا ہے تو تکبر سے اپنے آپ کو بچانے کی ہم سب کو کوشش کرنی ہے اور اپنے اندر توازو پیدا کریں اپنے اندر آجزی پیدا کریں آ, مٹنے والا ایک انداز پیدا کریں اور بعض بعض لوگوں بڑے تکبر کے علامات ہیں مختت المدینہ کا ایک بڑا مختصر سا رسالہ ہے چھوٹی سی کتاب ہے تکبر اس کا نام ہے اس کو باقاعدہ پڑھنا چاہیے لے کر یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں آپ ویب سائٹ سے اور اس کو لیں اس کو پڑھیں انشاءاللہ شاء تعالی تکبر کے بارے میں زبردست معلومات ملے گی تکبر کیوں پیدا ہوتا ہے یہ بھی پتہ چلے گا تکبر کے جیسے اسباب پتہ چلیں گے تو تکبر کی علامتوں کا پتا چلے گا یہ علامتیں عموماً ایسی ہوتی ہیں جو انسان بعض اوقات اپنے اندر اس کو اگر غور کرے تو علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں تو علامتیں پتہ چلیں گی اسباب پتہ چلیں گے پھر الحمد اس کتاب میں تکبر کا علاج بھی لکھا گیا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے یہ تکبر کتاب تکبر کسے کہتے ہیں تکبر کے نقصانات وغیرہ بھی اس کتاب میں پھر تکبر کا علم سیکھنا یہ فرض ہے تکبر کی انیس علامات بھی آپ کو ملیں گی تکبر کے مختلف انداز تکبر کے آٹھ اسباب یہ بھی اس کتاب میں آپ کو ملیں گے البتہ سر دست آپ کو کچھ حدیث سنا دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں کیا میں اللہ تو کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں وہ بد اخلاق اور متکبر ہے یعنی تکبر کرنے والا دوسری حدیث سنیے کہ عزر ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاد فرمایا جو تکبر کی وجہ سے اپنا تہبن لٹکائے گا تو قیامت کے روز اللہ تعالی اس کی طرح رحمت کی نظر نہ فرمائے گا تیسری حدیث سنیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عما سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے شاد فرمایا قیامت کے روز تکبر کرنے والے چونٹیوں کی طرح آدمیوں کے صورت میں اٹھائے جائیں گے اوئے ہوئے تصور کرے چونٹیوں کی طرح آدمیوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے ہر طرف سے ذلت انہیں ڈھانپ لے گی انہیں جہنم کے قید خانے کی طرف لے جایا جائے گا جس کا نام مولس ہے آگ ان پر چھا جائے گی اور انہیں تینت الخبال یعنی جہنمیوں کے پیپ اور خون پلایا جائے گا اللہ کی پناہ اللہ کی پنا اللہ کی پنا ایک کاشت تکبر ہماری سمجھ میں آ جائے گا تکبر ہے کیا کہ مجھ سے بچے لباس کے ذریعے بندہ تکبر کرتا ہے نصب پر بندہ تکبر کرتا ہے دولت پر بندہ تکبر کرتا ہے منصب و اقتدار پر بندہ تکبر کر جاتا ہے شہرت پر بندہ تکبر کر جاتا ہے اور بس کسی کو خاطر میں نہیں رہتا چونٹیوں کی طرح مسل دوں گا چونٹیوں کی طرح کیا سمجھتے ہو خود کا ہاں جانتے نہیں ہو آپ جان لو اب تو اگر تکبر کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر تکبر والا خود قیامت کے روز چوٹی کی طرح آدمیوں کی شکل میں لایا جائے گا ذت اور رسوائی اس پر چھائی ہوئی ہوگی تو نہ کریں شریف آدمی بن جائیں کیا ضرورت ہے تکبر کرنے کی پوفا کرنے کی کتنی دیر تک یہ سب کچھ رہتا ہے دولت مندی یعنی امیری کب غریبی میں بدل جائے کون جانتا ہے صحت کب بیماری میں بدل جائے کون جانتا ہے عزت کب ذلت میں بدل جائے کون جانتا ہے عروج کب زوال میں آ جائے کون جانتا ہے کیسے پتا چلے خوبصورتی کب بدسرتی میں بدل جائے اچھا تو خوبصورت آدمی تکبر مطلب ایک تکبر کی وجہ سے میں ارض کر رہا ہوں کہ تکبر کی ایک مذمت کے طور پر چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں خوبصورتی کی وجہ سے ناش کر تالا نہ کرے کوئی ڈاک دبے لگ جائے جل جائے تو اب اب کیا کرے گا تو اللہ تعالی کی بے نیازی سے ڈرے اگر اس کو کوئی شہرت ہے تو رب کی طرف سے ہے اگر اس کے کو پاس کوئی ایسی نعمتیں ہیں تو رب کی طرف سے ہے جب رب کی طرف سے تو اس میں اس کا اپنا کردار ہے کیا کس چیز پر ناش کرتا, کرتا ہے کس قسمت تکبر کرتا ہے جھڑتا ہے جانتا ہے چار آدمی کی وجہ سے بدماشیاں کرتا ہے نہ بالکل نہیں بالکل نہیں بالکل نہیں اللہ سے ڈرے بالکل آپ اور ہم سب کو اللہ سے ڈرنا ہے تکبر سے بچنا ہے لوگوں کو خود سے گٹیا سمجھنے سے بچنا ہے خود کو اعلیٰ خیال کرنے سے بچنا ہے اور بس آجزی آجزی آجزی اور ان کی ایک کاش, ایک کاش ایک کاش ایک کاش ہمیں نصیب ہو جائے صرف زبان کی حد تک نہ ہو قلب کی گہرائی میں ایک کاش آجزی نصیب ہو جائے اللہ تعالی سے صحیح معنوں میں ہمیں ڈر ہو جائے کہ کسی کی خدا نہ کاستہ ہم نے تزلیل کر دی اس کو ذلیل کر دیا اس کو رسوا کر دیا اور ہم بولا کیا کر لے گا میرا وہ اگر کچھ بھی نہ کر سکا آپ کا قیامت کے روز آپ کیا کر لو گے کیا کر لوگے گے نہ مان جاؤ مان جاؤ تکبر نہیں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی تکبر کی آفت سے محفوظ فرمائے اور تکبر کو پڑھنے سمجھنے کی بھی توفیق دے اور تکبر سے بچنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے سل الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد کور چلائیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حاجی صاحب میرے رب کا کلام آپ لے کے آئے ہیں الحمدللہ اچھی معلومات حاصل ہوتی ہے اللہ تعالی اس سلسلے کو مزید برقرہ فرمائے میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ سیرت و جنان میں کئی جگہ پر آئےت کریم آتی ہے سجدہ, سجدہ آیتِ آتی ہے وہاں پر دہی نہیں ہوتی ہے لہٰذا اس میں کچھ کلام کیا جائے السلام علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام یہ سیرات جنان ہے سیرت الجین نہیں ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نشان دہی نہیں ہے تو میں نے نوٹ بھی کر لیا ہے تو ان شاء اللہ ہمارے اسلام اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ اور سن بھی لیا ہوگا ہمارے اسلامی بھائیوں نے اگر آپ تھوڑا سا یہ بھی اگر بتا دیں کہ کس جگہ پر آپ نے دیکھا کہ سدا سجدہ, سجدہ کے نشان نشاندہی نہیں ہے تو آپ کا احسان ہوگا تو آسانی ہو جائے گی مزید اگر ہو سکے تو تول چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد ارشد عطاری ضیاء کوٹ بھڑت سے عرض گزار ہوں اے ہمارے پیارے پیارے نگران نے شورا آپ کا یہ سلسلہ بہت پیارا ہے ماشاءاللہ اللہ اور الحمد ہمیں پورا ہفتہ انتظار ہوتا ہے کہ کب یہ سلسلہ ہمیں دیکھنے کو ملے یا سیدی ایک گزارش کروں گا کہ ہمارا پیارا اللہ اس پیارے پیارے کلام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ ارشاد فرماتا ہے وہ جو آیت ہے نا ہری علیکم بلینا راؤ الرحیم سیدی اس کا کچھ تشریح فرما دیجئے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ سے کیسی محبت فرماتے ہیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ حوصلہ افزائی کرنے کا بہت بہت شکریہ ہری علیکم بالمؤمنین بالمین اورحیم یہ سور توبہ کی آخری آیت کا حصہ ہے جو آپ نے بھی تلاوت کیا آپ نے بیان کیا اس سے پہلے بھی بڑا خوبصورت بیان ہے عزیزون تم تمہارا مشقت میں پرنا ان پر گراں گزرتا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان ہو رہی ہے قرآن کری میں آپ کی شان مبارک بیان ہو رہی ہے کہ تمہارے درمیان ایک ایسے رسول آئے لقت جا اکم رسول من انف سکم تق... تمہارے تحقیق تمہارے درمیان ایک ایسے رسول ہے جو تمہیں میں سے ہیں عزیزن علیہ ہی ماں تم تمہارا مشقت میں ان پر گرام گزرتا ہے اور مبارک مزید یہ بیان ہوئے بل مبنی اے ہری تمہاری بے انتہا ہر جانے والے بل مینین اروف و رحین اور مومینوں پر کمال مہربان مہربان یہ میں نے مبارکہ کہیے یہ سے کیا خلاصہ رض کیا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پیاری امت سے محبت کا بیان ہے اور دنیا میں بھی اس محبت کے واقعات کتابوں میں سیرت پاک میں لکھیں اس کے لیے میرا مشورہ ہے کہ سیرت مصطفیٰ یہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب ہے اس کو پڑھیں ان اللہ تعالیٰ آقا کی اپنی امت سے محبت کے واقعات آپ کو وہاں بے شمار ملیں گے ذرا اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا کہ تفسیر اس وقت میرے سامنے نہیں ہے البتہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے محبت کے واقعات بے حد و بے شمار ہیں جو کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے محبت کی ایک بات یا چند بات جو ذہن میں آ رہی ہیں وہ یہ بھی ہے کہ امت کی محبت ہے کہ آکا نے ہم پر مسواک فرض نہیں کی یہ امت سے محبت ہے کہ آقا نے ہم پر تہجت فرض نہیں کی ایسی امت سے محبت کی کئی چیزیں ہیں جو ہمیں عبادت میں میسر ہیں کہ اس سے زیادہ نہیں ہوئی ورنہ ممکن تھا کہ امت تکلیف میں آ جاتی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں کسی گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئے تو آقا نماز مختصر کر دیں تلاوت مختصر کر دیں یہ بھی امت سے محبت ہے تو یوں امت سے محبت کی بڑے واقعات ہیں لہذا یہ کتاب مختت المدینہ سے اس کو طلب کیا جا سکتا ہے داعود اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے سیرت مصطفیٰ بہت پیاری خوبصورت کتاب ہے اور اس میں بڑے خوبصورت انداز سے عشق و محبت کے انداز میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سیرت نقل کی گئی ہے ماشاء اللہ بول چلائیے محمد فاروق بات کر رہا ہوں بابل مدینہ کراچی آگرہ تک کی حضرت صاحب کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس के پروگرام کے بارے میں اور میرے رب کے کلام کے بارے میں اس دور کے حوالے سے تو مطلب جی میں سلسلے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم جو فرمان ہے اس کے مطابق آج کل کے جو ماحول ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس پیسہ ہونا ہی جو ہے اس کی ترقی ہے اور اس کی کامیابی بچوں کو کس طرح آدمی سمجھائے ہے دین داری نہیں ساری سمجھداری بلکہ وہ تو صرف دنیا ہی کو پوکیے دیتے ہیں ہر بات میں کہ جی آپ پیچھے رہ گئے دنیا ہم سے کہاں آگے نکل کس بارے میں حضرت سے سوال دنیا کہاں آگے نکلی ہے کچھ بتائے بھی تو صحیح اور ایک دین پر چلنے والا پیچھے کہاں رہ گیا ہے؟ کچھ بتائے بھی تو صحیح نا آگے نکل جانے سے کیا مراد ہے ایک تعداد کیا آگے نکلی بے روزگار اور میرے معلوم کے مطابق دین پر چلنے والے کم بے روزگار ملیں گے آپ کو نہ ہونے کے برابر ملیں گے تو کیا دین پر چلنے والوں کے گھر دین پر صحیح طور پر نہ چلنے والوں کے گھروں سے زیادہ آپ کو خوشحال بھی ملیں گے اور جو دین پر چلنے والے ہیں اسپیشلی اب میلے سن کر ایک بڑا خوبصورت چیلنج ہے کہ ایک عالم واقعی عالم ہو دین کا عالم ہو ثابت کر کے بتاؤ گے جس نے خودکشی کی ہو حرام موت مراؤ نہ نہیں بتا سکتے یہ کامیابی نہیں ہے تو کامیابی دین پر چلنے میں ہے کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اتا فرما بددار میں خود سورہ مومنون اب یہ تو مسلمانوں سے بات ہو رہی نا سورت و مومنون اٹھر میں پا رہا ہے کہ پہلی سورہ مبارکہ ہے اس میں قد افلاح المومنون فلاح پانے والے مومن ان کے اوساف جو بیان کیے گئے نمازے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں زکوٰۃ کا کام کرتے ہیں اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کرتے ہیں وعدہ ہے وعدے کی, کی رعایت کرتے ہیں اپنے امانت ادا کرتے ہیں نمازوں کی نگہ بانیاں کرتے ہیں اور لگ بات سے یعنی فضول باتوں سے بچتے ہیں اس طرح کا پورا ایک مضمون موجود ہے اور پھر ان کے لیے جنتی بشارت ہے تو یہ تو تعریف قرآن کری میں تو نیک لوگوں کے بیان کی ہے یا اے اول اے آمنوا نیک امال کیے پھر ان کے لیے آگے ایسی زبردست بشارتیں اور جنت کی ایسی ایسی نعمتیں بیان کی جاتی ہیں تو کامیابی تو دین قرآن پر چلنے والوں کے لیے دنیا میں بھی آج دنیا میں دیکھیں بھلے دنیا کتنی ماڈرن ہو گئی ہو لیکن آج بھی مذہبی آدمی کی عزت ہے یا نہیں ہے یہ بتائیے ایک عام دین سے دور نمازوں سے دور الٹے سیدھے ماحول میں بیٹھے ہوئے آدمی کو آج بھی لوگ بد قسمتی کے ساتھ گالیاں دیتے ہیں برا بلا کہتے ہیں لیکن ایک نمازی اور مذہبی طور پر نظر آنے والے شخص کو کیا کوئی گالی دیتا ہے ٹھیک ہے اس کی کسی کمزور فیل پر اس کو ملامت کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یار آپ داڑھی رکھ کر یہ کام کیا ہے نا تو داڑھی کی عزت ہے تو یہ کہا نا کہ داڑھی رکھ کام کیا تو آج بھی دین پر چلنے والے اسلام پر چلنے والے یہ دنیا میں بھی کامیابی کے مجھے تو راست وہ نظر آتے ہیں اور ماشاءاللہ ان میں آپ کو بہت ساری خوشحالیاں نظر آئیں گی ان میں آپ کو بیماریاں جو عموماً جو مختلف انداز کی بیماریاں جیو وہ غریب مہلک قسم کی بیماریاں آج کل چلی ہیں جن میں اسپیشلی ڈپریشن کی بیماریاں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کو کم ملیں گی وضو کرتا ہے منہ دوتا ہے نماز پڑھتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے وقتاً فوقتاً اپنے رب کے حضور آنسو بہاتا ہے بہت ساری چیزیں اس طرح اس کی نکل رہی ہوتی ہے ناطے پڑتا ہے ناطے جمتا ہے تصورات اس کے اچھے اچھے اس کو میسر آتے ہیں کبھی مدینے کا تصور کبھی مکے کا تصور اس کو نصیب ہو جاتا ہے تو کبھی مزارات پر حاضری ہوتی ہے تو بڑے اس کے اندر ایک عجیب و غریب خوبصورت قسم کی تبدیلیاں اس کی, تبدیل اس کی تبدیل کردار میں آ رہی ہوتی ہیں اور یہ تو اس کو دنیا میں بھی بڑا حشات بشاط اور خوشماش رکھتی ہیں اور اس کی لوگ عزتیں کرتے ہیں لوگ اس کو کیش کاؤنٹر پہ بٹھا دیتے ہیں یار بھائی آپ مذہبی آدمی مولانا ہے ہمارا پیسہ آپ سنبھالو یہ عزت ہے یا نہیں ہے عزت کامیابی نہیں ہے پھر تقوی الحمدللہ اگر ان کو تقوا نصیب ہو تو تقوی تو ویسے ہی عزت ہے ان اکرم کو ان دقم بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہوا ہے جو تمہیں زیادہ پرہیزگار ہے یعنی زیادہ عزت والا ہے جو زیادہ پرہزگار ہے تو اس طرح اگر دیکھے تو انشاءاللہ شاء آپ کو یہ ملے گا جو میں عرض کر رہا ہوں باقی رہے کہ یہ دنیا آگے نکل گئی تو مجھے تو نہیں سمجھ پا دنیا کدھر آگے نکل گئی ہے اور آپ کون سی دنیا کی طرف چلانا چاہ رہے ہو کہ بچے کیوں نہیں سمجھ رہے بچے کیوں نہیں مان رہے قرآن کریم پڑھے تو دماغ میں فرحت اور دماغ میں خوشادگی اور روح کو تازگی اور جسم کو ایک مطلب کہ طاقت نصب ہوتی ہے اور ویڈیو گیم کھیلیں تو نیند تک نہیں آتی دماغ خراب ہو جاتا ہے اور عجیب و غریب قسم کی مطلب کہ وہ مسائل کا وہ شکار ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے سامنے کیا قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو ایک مطلب کہ ایک پریشانیاں دور ہوتی نظر آتی ہیں بکیاں کتابیں پڑھتے تو پریشانیاں گلے پڑ جاتی ہیں کتنی, کتنی کتابیں دیسی ہیں دنیا میں تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ کامیابی وہاں ہے کامیابی اللہ اور از وجل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت و فرم میں اللہ کی نافرمانی فرمانی کی ناکام ہو گیا نا مردود ہو گیا نا تو یہ چند ایک مدنی پھول ذہن میں آئے تھے میں نے عرض کر دیے کال چلائیے سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد حسین انصاری میں ہند کے شہر ہاوڑا ٹکیا پاڑا رہا ہوں نگرانی شراب کا سلسلہ میرے رب کا کلام بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اس سلسلے کی برکت سے مجھے درست قرآن کریم پڑھنے کی ترکیب ملی انشاءاللہ شاء میں نے درست قرآن کریم دعوت اسلامی کے امام صاحب سے پڑھنا سیکھا ماشاءاللہ اللہ اللہ کریم آپ کو درست قرآن پڑھتے رہنے کی تو عطا فرمائے اور ماشاءاللہ اللہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کے ذریعے بھی آپ قرآن کریم درست سیکھ سکتے ہیں ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان ماشاءاللہ اللہ ملک و بیرون ملک میں ہزاروں مقامات پر لگتے ہیں جس میں ہمارے اسلامی بھائی قرآن کریم کی مفت تعلیم دیتے ہیں تو وہاں بھی آپ شرکت کر کے اپنا قرآن کریم پڑھنا درست کر سکتے ہیں کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام رحمۃ اللہ وبارکاتہ نگران شعراء کا یہ سلسلہ میرے رب کا کلام مدینہ مدینہ مدینہ ہے جس کو دیکھنے سے قرآن پاک کی چاشنی بڑھ جاتی ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ذوق و شوق بڑھ جاتا ہے اللہ تبارک ہمارے نگران شراح کو سلامت رکھے اور امیر سنت کو سلامت رکھے ماشاء سے نوازنے کا بہت بہت شکریہ استادۂ فرمانے کا بہت بہت شکریہ دریائے نیل کا نام آپ نے سنا ہوگا بڑا مشہور نام ہے مصر میں واقع پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دریائے نیل کے حوالے سے ہمارے پاس ایک بڑا خوبصورت سا مدنی گلدستہ ہے پہلے اس مدنی گلدستے کو دیکھیں پھر انشاءاللہ شاء دریائے نیل سے متعلق کچھ قرآن کریم سے مدنی پھول بیان کرتا ہوں اس ہم ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں کہ جو دریائے نیل ہم نے بہت ساری کتابوں میں اس کے بارے میں پڑھا حضرت علیہ السلام اور سیرون کا واقعہ جہاں پر ہوا یہ وہی دریائے نیل کا سٹارٹ ہے اس جگہ کو یوگینڈا میں سورس آف نائل کہا جاتا ہے یعنی جہاں سے دریائے نیل شروع ہوتا ہے اور یہ چار ہزار کلو میٹر لمبا سفر ہے اور یہ سفر یہ تین مہینے میں پانی طے کرتا ہے یہاں سے ہی شروع ہوتا ہے اور پھر مصر تک جاتا ہے یاد آیا کہ یہ دریائے نیل وہ دریا ہے کہ جہاں حضرت موسا علیہ ندینہ والد صلاح السلام کو بچپن میں آپ کی والدہ نے ایک باسکٹ کے اندر ایک ٹوکری کے اندر اس دریا کے حوالے کیا تھا کیونکہ فرعون کے جو کارندے تھے وہ تلاش کر رہے تھے اسی طرح کسی کے گھر میں بھی اگر کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے مگر اللہ کی شان دیکھیں یہی نہر انہیں بہادی ہوئی فرون کے بحل لے گئی اور فرون کی جو ڈوجا تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ رہا انہوں نے ہی مثال علیہ السلام کی پھر پرورش کی اور وہ برکتیں حاصل کی تو یہ دو نہر بھی ہے دریائے نیل جس کو دریا کہیں گے جو کئی مذاہب کے لوگوں کے لیے بڑا بڑا جس کو کہیں گے ہولی ریور کہتے ہیں وہ لوگ اس کو مقدس دریا کہتے ہیں دریائے نیل کے پاس ہم کیوں آئے دعوت اسلامی کے شادی ادارے مستب البدینہ کی مجموعہ کتاب جو ہے جس کا نام ہے فیضان معراج اس کتاب میں بخاری شریف کے حوالے سے ایک بڑی زبردست حدیث سے لکھی ہے اس کا مقبول یہ ہے کہ نبی پاک علی اللہ علیہ اللہ جب فضرت المنتہا تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں سے چار نہریں نکلتے ہوئے دیکھی جبریل امین نے عرض کی کہ جو دو خفیہ نہریں ہیں وہ تو جنت کی نہریں ہیں اور میرات المناجی میں یہ لکھا ہے کہ یہ دو جو خفیہ نہریں ہیں ان میں سے ایک سبیل ہے اور نہر کوثر ہے یہ دریائے رحمت ہے لیکن جو دو ظاہری نہریں ہیں جبریل امین نے کیا یار رحمۃ اللہ وہ نہر خوراک اور نیل ہیں دریائے نیل جو ہے یہ گویا سدرت المتہا سے جاری ہوتا ہے جب سے میں نے پڑھا تھا اب واقعی شوق جاگا کہ دریائے نیل کو جا کے دیکھا جائے حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے کہ یہ دریا سدرت المتہا سے جاری ہوتا ہے ابھی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے ہم اس وقت دریائے نیل کے سٹارٹنگ پوائنٹ پر ہیں گویا دنیا یہ کہتی ہے کہ دریائے نیل یہاں سے شروع ہوتا ہے اب اس جگہ کا سدرت المنتہا سے کیا کنیکشن ہے ہم نہیں جانتے ہم اس محمد سے یہاں آئے ہیں کہ میرے آقا آکاط الام نے اس دریائے نیل کو وہاں پر دیکھا تھا شب دیکھا تھا ہمیں آج یہاں آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ کریم سے ہوا ہے رب العالمین نے دریا دیکھا نصیب کیا اب ہمیں آب قوثر پر نہر قوثر پر نبی باق علیہ السلط کی بارگاہ میں حاضر ہونا نصیب فرمائے جامع قوثر نصیب فرمائے جنت کی نہروں سے مستقبل فرمائے یہ یاد رہے پیارے اسلامی بھائیوں کی وہی دریا نیل ہے جس سے ایک بڑا حضرت کے ساتھ ہوا تھا حضرت کے لشکر کو دریا نے راستہ دے دیا تھا سراؤن کا لشکر گرم ہو گیا تھا اس کی دریائے نیل کے سٹارٹنگ پوائنٹ پر ہے یہ دریائے ڈھیل تقریباً چار ہزار ایک سو پچانوے مائل تقریباً چھ ہزار چھ سو کلو میٹر تک پکڑ طے کرتا ہے پھر جا کے میڈیٹیرین سی کے اندر سمندر کے اندر جا کے گرتا ہے اور یہ بستر کے اندر گزرتا ہوا جاتا ہے ہم آبی کے سٹارٹنگ پوائنٹ پر ہیں اس کی ابتدائی مقام پر ہیں اللہ تعالیٰ دعا ہے بالی کے قریب. اس مبارک مقام کی برکتیں ہم کو عطا فرمائے بتاتے ہیں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں موجیں بڑھ رہی ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں سے دریائے نیل زمین سے گویا ایک چشمہ کہہ کہ وہ نکل رہا ہے اور یہ دریائی نیل یہاں سے بنتا جا رہا ہے بہرحال بتانے والے ہی بتاتے ہیں یہاں پر جو سائنس کے لوگ ہیں بورڈ لگے رہے ہیں کہ یہ دس از اے سورس آف ریور نائل یہ جگہ ہے جہاں سے دریائے نیل شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نے دریائی نیل کی برکتیں رسید فرمائے یہ بڑی خوبصورت ہم نے ایک معلومات حاصل کی اور اس کا پانی کا جو آواز تھی شور تھا اس کو بھی میں نے اب نے بھی سنا میں نے بھی سنا اس کی بڑی تعریفیں ہیں ہمارے کی کتابوں میں انشاءاللہ شاء اللہ موقع ملے گا تو وہ بھی عرض کروں گا البتہ اس سے پہلے میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی اس کو میں درست کر دوں آیت کریمہ کا جو ایک حصہ تھا انا میں نے ایک طویل کیا انا ہو یہ اس کا درست ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو ابھی آپ نے کچھ دریا نیل کے حوالے سے ہمارے رکن شرح حجی عبدالحبیب کے مدنی پھول بھی سنے حضرت موسا علیہ السلام کا بھی تذکرہ جو یہاں ہوا وہ بھی آپ نے سنا میرے سامنے اس وقت سورہ پوہا کی آیت نمبر 38-39 میرے سامنے ہے آئیے پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ کچھ مد ریپول بیان کرتا ہوں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 اور میں نے تجھ پر اپنی طرف کی محبت ڈالی اور اس لیے کہ تو میری نگاہ کے سامنے تیار ہو فرعن کو نجومیوں نے خبر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کی بربادی کا سبب ہوگا اس لیے فرعون نے اپنی فوجوں کو یہ حکم دے دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اب اسی عالم میں اور بڑا یہ عجیب اور مصیبت اور آفت کا وقت تھا حضرت موسا علیہ السلام کی ولادت ہوئی اب ان کی والدہ ماجدہ نے فرون کے خوف سے ان کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا دریا سے نکل کر یہ صندوق ایک نہر میں داخل ہوا نہر فرون کے محل کے نیچے بیتی تھی یہ صندوق دریا نیل سے بیٹھے ہوئے نہر میں جب چلا گیا تو اتفاق سے فرون اور اس کی بیوی بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں محل میں بیٹھے ہوئے نہر کا نظارہ کر رہے تھے کہ جب صندوق پر نظر پڑی خادم کو حکم دیا کہ صندوق نکالا جائے جیسے صندوق نکالا گیا اور جب اسے کھولا گیا تو نعایت خوبصورت حسیر و جمیل اور انوار نبوت کی تجلیات ان کے وجود مشروع سے چمک رہی تھی اس پر نظر پڑی فرون اور آسیہ رضی اللہ تعالیٰ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرون تو بد کافر تھا دونوں اس بچے کو دیکھ کر دل و جان سے اس پہ قربان ہونے لگے اور جو بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرون سے کہا قرآن نے اس کو جو بیان کیا ہے وہ سور قصص میں کچھ یوں ہے کہ یہ بچے یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے قطر نہ کر شاید یہ میں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں اور وہ بے خبر تھے کیونکہ ابھی حضرت موسا علیہ السلام شیرخار بچے تھے اس لیے ان کو دودھ پلانے والی کسی عورت کی تلاش ہوئی مگر آپ کسی عورت کا دودھ پیتے ہی نہ تھے ادھر حضرت مس علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حد پریشان تھی نہ معلوم میرا بچہ کہاں چلا گیا کس حال میں ہوگا پریشان ہو کر حضرت مصع علیہ السلام کی بہن ان کا نام مریم تھا کو جستجو مطلب معلومات کرو کہ بیٹا کہاں ہے اور اس کے لو فیرون کے محل میں بھیجا وہاں اس نے جا کے یہ حال دیکھا کہ کسی عورت کا یہ بچہ جو ہے وہ دودھ نہیں پی رہا تو انہوں نے فیرون سے کہا کہ میں ایک عورت کو لاتی ہوں شاید کہ یہ ان کا دودھ پی لے چنانچہ حضرت موسا علیہ السلام کی والدہ کو فیرون کے محل میں لایا گیا انہوں نے جیسے ہی اپنے بیٹے حضرت موسی علیہ السلام کو سینے سے لگایا دودھ پلایا تو آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے ایک ماں سے ان کا بیٹا بھی ملا دیا یہ جو واقعہ ہے اس کا بھی ذکر قرآن کریم میں موجود ہے آئیے اس کی تلاوت بھی سنتے یہ آپ چلائیے پارا بی سور قصص کی آیت نمبر دس سے تیرہ وہ اسبحا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 وَحَر وََّ عَلَْهِ المراضع مِنْ قَُ فَقالت أَه الأدُلُّكُمْ عَلَىأَهْلِ بَيتِ يَكفُلونَ يَكْفُلونَهُ لكُمْ وَهُمْ لَناَا صِحونونَ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 اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھی تو بولی کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال دیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اتنا خوبصورت بیان ہے یہ کتنی خوبصورتی ہے اس پورے کلام میں کتنی کشش ہے اس کلام کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی لذتوں کو پانا ایک کاش ہم نصیب فرمائے اور اس میں آپ دیکھیے اللہ تعالی کی قدرت کہ عزت وسع کی پرورش بھی کہا ہوئی ہے جس کی اللہ حفاظت فرمائے تو بس وہ اس سے کون اس کی پھر حفاظت کے انتظام بھی کیسے زبردست کیے جاتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم کا فیضان نصیر فرمائے چند کولے لیتے ہیں پھر اجازت لیتے ہیں اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد شہباز اختاری جیف منڈی بہار والدین سیاد کر رہا ہوں میرے رب کا کلام بہت ہی پیارا سلسلہ ہے پیارے پیارے نادران شیورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کا یہ سلسلہ دیکھنے کی برکت سے بہت سے اسلام بھائیوں کا ذہن بنتا ہے جو قرآن پاک نہیں سیکھ سکے ان کا قرآن پاک سیکھنے کا ذہن بنتا ہے آپ سے میرا صحیح عرض ہے ہمارے ڈاکٹر اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالکان کی بھی ترکیب ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی ترکیب ہو جائے کہ آپ کے ہر سلسلے میں کسی ڈویژن کے یہاں جہاں جس جس مقام پر مدرست المدینہ بالکان کی ترغیب ہوتی ہے وہاں کی ریزن وائز اس کی تشہیر کر دی جائے تاکہ اسلامی بھائی ذریعہ مدنی چینل بھی اس, کو سن کر اس مقام پر پہنچ کریں کر اور کرے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حوصلہ افزائی فرمانے کا بھی بہت بہت شکریہ اور مدنی مشورہ آتا فرمانے کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کو اس کا اجرتا فرمائے ماشاء اللہ اسلامی بھائی آپ کا یہ مدی مشورہ نوٹ فرما لیں اور ہمارے متعلقہ جو ذمہ دار ہیں ان تک پہنچانے کی میری مدنی التجا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علامد جی کال چلائی کرام جی اگر میں نہیں پڑھا ہوا تو کرام جی دیکھنا دیکھ کر اس کو کیسا رہے گا قرآن کریم اگر آپ نہیں پڑھے ہوئے تو پڑھ لیں درست پڑھنا سیکھ لیں یہ بہت ہی ضروری ہے نماز کے لیے بھی ضروری ہے اور کئی چیزوں کے لیے قرآن کریم کا درست پڑھنا بے حد ضروری ہے اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں البتہ یہ کہ قرآن کریم کو چومنا یہ بھی اچھے اچھی نیتوں سے انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملے گا قرآن کریم کو دیکھیں گے انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ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 محمد اکرم اٹاری نور قدمی ایسا قرآن پاک پڑھانے کے حوالے سے جو تلفظات ہیں اس میں بڑی کمی بیشی ہوتی ہے جس طرح حکم ہے کہ آئین خاص یہ جو تلفظ ہیں اور اس طرح کئی ایسے لفظ ہیں جو ملتے جلتے ہوتے ہیں تو ان کا فرق حکم ہے فرق کیا جائے تو اب والدین کو اور ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں جلدی جلدی پڑھایا جائے جیسے بھی پڑھا جائے تلفظات کی اتنی ضرورت نہیں ہے تو اس کے بارے میں بھی جان بتنی پورا آپ تاکہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ قرآن کریم کو اس کے صحیح حروف کے ساتھ پڑھنا تلفظ کے ساتھ پڑھنا جہاں سے جس حرف کا نکلنا ہے وہیں سے نکالنا یہ تو قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے بے ضروری ہے یہ تو سیکھنا ہی پڑے گا اگر کوئی نہیں بیچارہ اس کو نہیں مانتا تو اس کے علم کی کمی ہے تو آپ انہیں مدرسۃ المدینہ بالغان میں لے کے جائیں ان شاء اللہ تبارک و تعالی بہت اس سے اس کو فائدہ حاصل ہوں گے آن لائن جو ہماری ترکیب ہے اس پر آپ ان سے رابطہ کریں قاری صاحبان سے انشاءاللہ اس پر بھی فائدہ ہوگا ہمارے دیگر کئی ہزاروں قاری صاحبان جو مدنی منوں کے مدرسۃ المدینہ پڑھاتے ہیں ان میں سے کسی کی ملاقات کرائیں انشاءاللہ وہ بیٹھ کر دس پندرہ بیس منٹ لگے گا اللہ نے جا تو وہ ان کو بہت خوبصورت طریقے سے سمجھا دیں گے ان شاء اللہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علّہ محمد اللہ کریم ہم سب کو قرآن کے قرآن کریم کا فیضان عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدی ماحول پر ہم استحقامت ہم سب کا ایمان سلامت رکھے عامین بجاہین ہند نبی المین صلی اللہ, صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ